الحمد للہست نتھ و ندیلا اومی سئی دیا مالنا مئی حدی اللہ علا ملا ور فلا ہل واشدو اللہ اللہ اللہ اللہ وحده لا وحد واشدو نمد و رسو یادین مپوا دِہ ولا و مسم یا او حن سن تفرم گز ہوا ذو جہاں اگو نبھی وان کا یا ائی ورسوله فقد وغیرہ یاؤثر لگیم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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقفى الدعاء وقال ايضا وجلوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن عبدالنا كثيرا من الناس معزز مكرم حاضرين جماعة واشتاج جماعة من ميني عبدالبوكي سامنين وعالدين قرر اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی سیرت کی روشنی میں چار حقوق میں نے بیان کیا تھا پہلا حق یہ بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک اولاد کی دعا کرنی چاہیے یہ ہمیں ان کی زندگی سے ان کی سیرت سے ترس ملتا ہے نمبر دو جب اولاد مل جائے تو اللہ ہربلام کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اولاد کی نعمت ملے اچھی بیوی کی نعمت ملے مال کی نعمت ملے صحت درستی کی کوئی بھی نعمت ہمیشہ انسان کو اللہ ہر کا سکر ادا کرنا چاہیے اور سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے دین اسلام کی نعمت ہے اس پر ہمیں ہمیشہ اللہ رب العین کا سر ادا کرنا چاہیے تیسری بات یہ تھی کہ اے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھا انتظام کرنا مناسب انتظام کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے مکہ مکرمہ میں آباد کیا ربان علی وکیل کو صلاح اے ہمارب تاکہ وہ نماز کی پابندی کرے نماز کو قائم کریں مکہ توحید کا سرچشمہ خانہ کعبہ کی بنیاد تھی وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے مل کر کے ہنس اسماعیل نے تو وہاں جا کر کے ان کو آباد کیا کیونکہ ماحول کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے اور دین پر ثابت کرنے کے حوالے سے اس لیے جا کر کے ان کو آباد کیا وہاں باتیں گزر چکی گشتہ درج صدے کے اندر چوتھی بات یہ تھی کہ اولاد کے لیے نماز کی دعا کرنا کہ نماز کی پابندی کرنا انہوں نے کیا دعا کیا رب اب بھی جہل نہیں موقعی مسلح کی وہ منظوری بنا قبل ہمارے رب تو ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا انسان حسط ابراہیم علیہ السلط السلام نمازوں کے پابند تھے امام المح ہے ہیں حست ابراہیم علیہ السلط پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی نمازوں کا پابند بنا نمازوں کا قائم کرنے والا بنا اور نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کی نماز کو اس کے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ خوشو اور خدوق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں نماز کو پڑھنا قائم کرنا اسے قائم کرنا کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری ضروریت کو بھی اللہ تعالیٰ تو کیا فرما نماز کا قائم کرنے والا منع اور ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے یہ چار باتیں گزرا جمعہ میں میں نے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی باقی باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے والدین کے اوپر اولاد کے کیا حقوق بنتے ہیں آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے پانچویں چیز یہ ہے میرے بھائی جو بہت ہی اہم ہے اور وہ ہے کہ اپنے بچوں کو توحید پر قائم رہنے کے لیے کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انہوں نے کیا دعا کی وہ جنوب نہیں وہ بنی یا ان اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بال بچوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شک کریں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی بچا اور ہماری اولاد کو بچا حسط ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے بار بار یہ بیان دان کیا ماں کان شرکین کوشنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھی نبی ہیں نبی شیر نہیں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ہنس اللہ رب العالمین نے اللّہ رب العالمین حسط ابراہیم کے تعلق سے پرانے کریم کے اندر بار بار یہ بات بیان کی ماکان عمیر مشرقی کوشنی کرنے والوں میں سے نہیں تھے کیونکہ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلامۃ السلام کی طرف کی جبکہ ان کے عقیدے کے اندر شرک تھا ان لوگوں کے اندر اس لیے اللہ حرب العالمین اس کی بار بار نفی کی یہودی کہتے تھے کہ حسط ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصارہ کہتے تھے کہ حسط ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے تھے تو اللہ حرب ال کیوں ماکان ابراہیم و یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے یہودیت نسرانیت کی بنیاد بعد میں پڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے اور یہود تم شرک کرتے ہو اللہ تعالی کے ساتھ حضرت عدیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو نہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تمہاری نسبت ہی غلط ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے بار بار اللہ حرکالمی نے بات قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اور وہ دعا کر رہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی شرک سے بچا نبی ہیں میرے بھائیوں نبی شرک نہیں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے اگرچہ آپ شرک نہیں کرتے ہو اگرچہ چاہے آپ تو پر قائم ہو اگرچہ آپ صلی صاحب عید کے مراحل پر قائم ہو شرک نہیں کرتے ہماری ہمارے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اللہ تعالیٰ جدھر چاہے تو اس کو پھیرتا رہتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اسی پر قائم رکھے یا مقلب القلوب میں سب قلبی اللہ دن یا مصرف القلو میں سب قلبی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی عبادت پر اپنی طاقت پر قائم رکھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنا چاہیے انسان کا دل کب جائے کب انسان کا دل شیطان کی طرف مائل ہو جائے انسان نہیں جانتا نہیں سمجھتا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ دعا کرتے رہنا چاہیے اگرچہ آپ حق پر ہیں اگرچہ آپ توحید و سنت پر ہیں آپ نماز قائم کرنے والے ہیں دیندار ہیں متقی پرہزدار ہیں ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں کبھی غرور نہیں آنا چاہیے کبھی فخر نہیں آنا چاہیے لہذا ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی دین پر توحید اور سنت پر نماز کی پابندی پر تقویٰ پر عید اور مناظ پر اللہ ابراہن کو ہم کو ہمیشہ قائم رکھے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ مجھ شرک ہو جائے پناہ مانگتے تھے ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم پناہ مانگیں اللہ اربراہین کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ اربراہین ہمیں شرک سے بچا کر کے رکھیں تو ہمارے تو حفت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی شرک سے بچائیں کہ ہم کبھی دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو ہم دنیا کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرما اعلیٰ تعلیم دے اور اس طریقے سے مال اتا کر اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری دنیا کے تعلق سے ہمیں دعائیں ہم دعائیں دعائی کرتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے میرے بھائیوں دنیا ختم ہو جائے گی دین ختم نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دین آپ کے ساتھ رہے گا آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہے گا اگر آپ کے پاس اچھا عمل ہے آپ کے ساتھ جائے گا برا عمل وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا دنیا چند دنوں کی ہے ختم ہو جائے گی اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم کی دعا کرتے رہنا چاہیے یہ سب سے ادب بڑی نعمت ہے اگر یہ نعمت ہے تو آپ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس میں آپ کے لیے ادر و سراب ہے لیکن اگر دین ہی نہیں انسان کے پاس ہے دنیا رہ کر کے انسان کو سکون نہیں مل سکتا سکون انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے ملتا ہے اللہ اللہ القلوب اللہ کے ذکر سے دنوں کو امران ملتا ہے اللہ کے ذکر سے دین سے انسان کو سکون ملتا ہے نماز سے قرآن کی تلاوت سے توحید سے سنت پربل کرنے سے اور کس طریقے سے نیکیوں کے کام کرنے سے حج کرنے سے عمرہ کرنے سے جو خیر کے کام ہیں نیک کام ہیں ان سے انسان کو سکون ملتا اور انسان کو دنیا اور مال سے سکون نہیں ملتا ہے اگر انسان کے پاس دین ہے اور اللہ نے اسے دنیا بھی دیے الحمدللہ اللہ کے کرام اس کی نعمت اس کا فضل و احسان لیکن میرے بھائی سب سے عظیم چیز یہ ہے انسان دین پر قائم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا ہے لیکن دین انہیں کو دیتا ہے جن سے اللّہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا, ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ دین پر ثابت قدمی کی دعا ہمیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بال بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے رشتہ داروں کے لیے سب کے لیے انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے تو ابراہیم علیہ بانی کعبہ بیان دعا کرتے ہیں کہ وہ بنی یا اللہ عبد اللہ سلام کہ ہم بتوں کی پرسش کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو تو اس سے بچائیں حضرت لکمان علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے جو وصیت کی تھی اپنے بچے کو کیا کیا تھا یہی وصیت کی تھی یا بنی اللہ تشریف بلا اب نا شرک اللہ تھی اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک سب سے بڑا ظلم سب سے پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا اللہ نے لقمان کے اندر ان کی وصیتوں کے حوالے سے سب سے پہلی وصیت یہ بیان کی ہے کیوں میرے بھائی بھی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جانب کے اندر رہے گا اللہ اس کے اس گناہ کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالی چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اگر توبہ کیے بغیر انسان بھر گیا ہمیشہ ہمیش جہنم کے طرف جائے گا کبھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس گناہ کو معاف نہیں اس لیے ہمیشہ ہمیں بھی توحید پر قائم رہنا ہے اور اپنے بچوں کو توحید پر قائم رہنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور اس طریقے سے ان کے لیے جتن اور کوشش کرنا ہے اس لیے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہفتے ابراہیم علیہ صاحب السلام علی جا کر کے مکہ کتر آباد کیا ہم اسی جگہ پر بچوں کو آباد کریں ایسی جگہ رکھیں جہاں پر توحید اور سنت کی دعوت دی جاتی ہو شریف مسجد ہونا کافی نہیں ہے ہمارے یہاں بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں سے شرک کی دعوت دی جاتی ہے بدعات اور خلافات پھیلائی جاتی ہے ممبر رسول پر چڑھ کر کے بدعات کی دعوت دیتے ہیں شرق کی دعوت دیتے ہیں قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں اور اس طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے جبکہ اللہ فربات اللہ افلاۃ اللہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ تعالی کا گھر ہے لہٰذا اللہ تعالی کے ساتھ مسجدوں میں کسی کو نہ پکارو نہ کسی کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادیت کی طرف وحدانیت کی طرف دعوت دو لیکن مسجدیں ہمارے ہاں میرے بھائیو دیکھیے وہاں پر بدار اور شرک کانٹا بن چکے ہیں من رسول پر چڑھ کر کے شرک کی دعوت دی جاتی ہے قرآن کریم جو توحید کی دعوت دیتا ہے توحید ہے شروع سے لے کر کیا خر تک پورا قرآن کریم اس تو اس اس توحید والی کتاب کو قرآن کریم کو کے ذریعے سے لوگوں کو اس کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو شرک کی طرف بلایا جاتا ہے اور لوگوں کو شر کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور اس کی مثال میں دیتا ہوں اسی ہے جیسے خانہ کعبہ کو اللہ ابرامین نے توحید کا سرچمہ بنایا تھا ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ہے توحید کا سرچمہ ہے خانہ کعبہ کو اللہ ابرامین نے بنایا تھا لیکن وہی خانہ کعبہ جو توحید کا سرچمہ تھا مکہ کے مشرقین نے تین سو ساٹھ پترک دیا تھا خانہ کعبہ کے اندر تین سو دیے تھے خانہ کعبہ کے اندر مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتعا ایک باس کیا ایک ایک با دیا توحید کا سر چشمہ تھا کھانے کعبہ لیکن کھانے کابہ کے اندر تین سو رکھ دیے تھے ہر دن کا ایک بہت رکھا ہوا تھا تین دن ہوتے ایک سال کے اندر 360 سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے کھانے کابہ کا کے اندر توحید کا سر چشمہ تھا کھانے کا لیکن اسے نس کے اندر شرکا اور ذریعہ اسے بنا دیا لوگوں نے. اس کے اندر جا کر کے بت دیا لوگوں نے مکہ کے مشرقین ایسے ہی میرے بھائی افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ہی حرکت کرتے ہیں قرآن کریم توحید ہی کا سر سنا لیکن قرآن کی آیتوں سے دلیل دیں گے آپ کو کہ دیکھیے قرآن اس بات کو کہتا ہے قرآن میں جو ہے قبر کی پوجا کرنا جائز ہے قبر کی بات کرنا جائز ہے مسجد قبر پر مسجد بنانا جائز ہے اور قرآن کی آیتوں کا غلط معنی ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اس لیے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے قرآن تو اپنی جگہ پر محکم ہے قرآن کی آیتیں اللہ ابرامین کی ہیں اللہ کا کلام ہے لیکن غلطی کیا ہے قرآن کی آیتوں کو غلط معنی بیان کیا گیا لہذا لہٰذا صحت بھی ہونا چاہیے قرآن سے جو آپ دلیل لیتے ہیں کیا وہ دلیل صحیح ہے کیا وہ مانا صاب کرام نے سلم صالی نے بیان کیا کہ کی بیان کیا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے کبھی دھوکے میں نہ آ جانا عید ملازن نبی کی دعوت دی جاتی ہے قرآن کے حوالے سے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں عید مراد النبی کے جواز کے لیے اور جو بدعت اور خرافات ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں اس لیے میرے بھائیو ایسی مسجد کا انتخاب کیجیے جس مسجد سے آپ کو توحید اور سنت کی دعوت دی جانی ہے ایسی مسجد کا انتخاب کیجیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جو توحید والے لوگ ہیں سنت والے لوگ ہیں سلم سالین کی عقید اور منہج پر رہنے والے لوگ ہیں وہاں آپ کا بچہ رہے گا وہاں کا ماحول ملے گا اور توحید سیکھے گا سنت سیکھے گا گھر کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھے گا مسجد میں جائے گا وہاں بھی سیکھے گا لہذا یہ ساری چیزیں توحید اور سنت پر قائم رہنے کے لیے اس کے لیے معاون بنے گی لہذا ہمیں اس کا اس کا خیال رکھنا چاہیے لہٰذا یہ میری بات کا مطلب نہ لینا کہ میں نے مسجد بیان کر دیا کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر رکھو جہاں مسجد قریب ہو تو کسی کی بھی مسجد ہو اور جا کر کے وہاں پر اپنے بچے کو آباد کر دیں یا جا کر کے وہاں گھر لے لے رہنے لگے یہ میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے وہ مسجد ایسے لوگوں کی ہو جو توحید والے ہیں سنت والے ہیں منحط پر قائم رہنے والے ہیں ایسے لوگوں کی مسجد ہونی چاہیے تاکہ آپ کا بچہ دیت پر توحید اور سنت پر اور سلب سالین کی منحط پر قائم رہے یہ پانچویں چیز ہمیں ملتی ہے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے چھٹی چیز ہے میرے بھائیو کی ہمیں بچوں سے خیر کا کام کروانا چاہیے بڑھائی کا کام کروانا چاہیے یہ چیزیں دین پر قائم رہنے کے لیے معاون بنتی ہیں کوئی مانگنے والا آیا آپ بچے کو دیو پیسہ کگا کر کے اس قریب کو دے دو آپ خود نہ دو بچے کے ہاتھ سے دلوائیے یا اس طریقے سے اور کوئی خیر کا کام کرنا ہو آپ کو چاہیے کہ بچے کے ذریعے دلوائیے یہ ساری چیزیں بچے کے دل پہ اثر ارداز ہوتی ہیں حسطی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا وہ عزیر ابراہیم القواطد ابل و اسماعیل اور بنا دقب الغ کہ انہوں نے اپنے بیٹے فردند اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا کھانے کعبہ کی تعمیر کروائی دونوں نے مل کر کی کھانے کعبہ کی تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے پتھر دیتے جاتے تھے پتھر اٹھاتے تھے اور دیتے دیتے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس ابراہیم علیہ السلط اسے اسے کے اوپر رکھا کرتے تھے کتنی بڑا کتنی بڑی نیتی ہے کھانے کا بہت کی تعمیر کرنا مسجد کی تعمیر کرنا آج ہمارا خیال ہے کہ ہم جو ہے بچوں سے خیر کا کام نہیں لیتے دین کا کام ان سے نہیں لیتے یہ ہمارے اوپر میرے بھائیوں بچوں کا حق ہے کہ ہم ان سے خیر کا کام رمضان کا مہینہ میرے بھائی یا گھر کے اندر بھی ہے بچے سے کروائیے اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا روزہ رکھنے کا اس طریقے سے قرآن پڑھنا ہے آپ کو آپ کے ساتھ بچہ مسجد میں آتا ہے آپ بچے سے بیٹھے ہو قرآن لے کر کے قرآن پڑھتے ہیں آپ خود پڑھیے بچے کو کہیے پڑھنے کے لیے یہ تمام چیزیں مددگار ہوتی ہیں بچے کی دین پر قائم رکھنے کے لیے تو اس ابراہیم علیہ صحت نے کیا کیا اپنے بچے کو استع ابراہیم اسماعیل کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان سے مدد لئے مل کر کے خانہ کعبہ کی کیا. و خربنا جو قواعد ہیں بنیادیں ہیں ان کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ میں تھے اور دونوں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس امن کو قبول فرما لے ان کا شبیر علیم اللہ تعالیٰ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے تو یہ ہمیں درس لگتا ہے کہ ہم جب بچوں سے بھی کام لیں یہ ساری چیزیں ان کے لیے خیر پر قائم رہنے کے لیے ذریعہ بنتی ہیں ایسی ساتویں چیز یہ ہے کہ ہم ان سے مشورہ بھی لیں آپ کو کوئی کام کرنا ہے بچہ بڑا ہو گیا ہے مشورہ دینے قابل ہو گیا ہم ان سے مشورہ لو ہمارے یہاں بچے کی اہمیت ہوتی ہے انسان گھر خریدتا ہے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے پلاٹ خریدتا ہے گھر بناتا ہے بچوں سے مشورہ نہیں لیتا لیجیے مشورہ مشورہ لینے سے بچے کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے بچے کو معلوم ہوگا کہ اس خاندان میں گھر میں میری بھی اہمیت ہے میرا بھی ایک مقام ہے میرا بھی ایک درجہ ہے لوگ مجھ سے مشورے لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو تبع کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لیا کہا یا بنائی اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں تمہیں کر رہا ہم کیا ہے؟ کیا آپ کا کیا مشورہ کیا کہا یہ یا... میرے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا کیوں کہ ہم بیا کے خواب سچے ہوتے ہیں آپ کو جو حکم دیا کہ اسے آپ کیجیے ان شاء اللہ آپ کئی مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں بچے کو آپ کو داخلہ دلانا ہے کسی مدرسے میں کسی سکول کی طرف مشورہ لیجئے کہ بیٹا آپ کی رائے کیا ہے میں فلاں جگہ میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بچہ اگر ہوشیار ہے تبھی اس کی عمر کو پہنچ کے آپ اسے مشورہ لیجیے یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے تاکہ بچے کو اپنی اہمیت کا احساس ہو اسے معلوم ہو کہ اس خاندان میں گھر میں ہمارا بھی مقام اور مرتبہ ہے ہم جائیدادیں خرید لیتے ہیں اپنے نام پر رشری کروا لیتے ہیں بچے کو بتاتے تک نہیں ہے یہ غلط ہے بچے کو بات معلوم پڑ جاتا ہے بچہ کہتا ہے کہ ہمارا کچھ میرا گھر کے اندر کوئی مقام نہیں مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا لہٰذا بچے سے مشورہ لے میرے بھائیوں کہ بچے گاہ ہمارے اوپر دین کے کاموں میں دنیا کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں آپ ان سے مشورہ لو دیکھو بچہ बच्चा کیا کہتا ہے اس لیے ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے تاکہ بچے کو اپنی اہمیت کا احساس ہو آٹھویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ وصیت کر رہے ہیں بچے کو آپ جب بھی سفر پر آئیں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے آئیں جب بھی آپ ان سے بات کریں جب بھی آپ کی گفتگو ہو بچے کو وفاد کا وقت آگیا گیا دین پر ثابت قدمی کے لیے وصیت کیجیے حضط ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے وسیعت کی اور کیا کیا دعا انہوں نے کیا کہا شاہ ابراہیم الدین فلات محت النّا اللہ عن تو مسلم حضط ابراہیم نے وسیعت کیا اور حضط یاقوب علیہ السلط نے اپنے بچوں کو وسیعت کیا وسیعت کیا ان اللہفارق مدین فلات محت النا اللہ تو اے میری اولاد ہے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے لہذا جب تمہاری موت ہو تو اسلام کی حالت میں ہو دین پر مرنا یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے کیا ہم وسیعت کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہم تو کسی اور چیز کی وصیت کرتے ہیں مال کی جائیداد دی, کی دیگر چیزوں کی وصیت لیکن سب سے اہم ترین وصیت میرے بھائیوں دین کی وصیت ہے کہ میرے بچوں کو دین کی وصیت کریں آپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی करते کرتے رہیں آپ को بچوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں ان کو دین کی وسیعت کر کے نکلے کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے آخری بات جو کہتا ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے آپ یہاں ٹیلی فون کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ان کو دین پر شادی کرنے کے لیے ابارتے رہیے ان کو وصیت کرتے رہیے یہ حق ہے بچے کا ہمارے اوپر کہ ہم بچے کو دیندار بنائیں دینی تربیت کریں یہ حق ہے اللہ نے اولاد کہ بچے کو ہم دین پر قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے اولاد دے دیا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کو دین پر ثابت قدمی کے لیے ہم کوشش کریں محنت کریں ہر کوشش استعمال کریں ان کے لیے وصیت کریں ان کے لیے دعا کریں ابراہیم سعد و سلاح اور یہ خوب آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے اپنے بچوں کو دین پر ثابت قدمی کوشیت کر رہے اور دین کیا دیر تو ہے دین تو ہے امام رفیوں کا دین توحید تھا توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی جا رہی ہے ہم بھی آئے گرام کرتے تھے یہ بھی ہمیں ان کی زندگی سے ان کی سیرت سے در سے ملتا ہے اور نوی چیزیں میرے بھائیوں سے بہت اہم ہے اور اتنی اہم ہے کہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں وہ باتیں اسی وقت مؤثر ہوں گی وہ باتیں اسی وقت مفید ہوگی جب یہ چیز ہمارے اندر پائی جائے گی اور وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بنیں ان کے لیے نمونہ بنے ان کے لیے ہم اصوا بنے اگر آپ دن پر نہیں ہو کتنی بھی وصیت کرتے رہو کچھ بھی کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی نمونہ بنے حسط ابراہیم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا فرمایا حسط ابراہیم سے اسقلب اسلم, قالہ اسلم رب العالمین اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام دین کے اندر مکمل طور پر جھک جاؤ داخل ہو جاؤ دین میں تعلیم رب العالمین انہوں نے کہا کہ میں نے سرنڈر کر دیا اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہماری پوری زندگی اللہ تعالی کی کے حکم کے مطابق گزرے گی یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تبھی فائدہ ہوگا آپ بچے کو کہو نماز پڑھنے کے لیے خود نماز نہ پڑھو کوئی فائدہ ہوگا بچہ اچھا کہ خود نماز نہیں پڑتے بچے کو بچہ یہ سگریٹ مت پینا کبھی سگریٹ نقصان دہ ہے یہ کینسر کا ذریعہ سبب ہے اور بچے کے سامنے ہی آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور بچے سے کرے سگریٹ مت پینا ہوتا ہے نا بال سگریٹ پیتا اگر بچے کو دیکھ لے سگریٹ پیتا बच्चे بچے کو مارے گا کیوں سگریٹ پی رہا ہے تو ارے تو ہی نمونہ بنا بڑے اولاد کے لیے بیٹے کے سامنے سگریٹ بیٹے سے کہتا سگریٹ جلا کر کے لے کر کے آپ بیٹے کے سامنے سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم سگریٹ مت پینا بیڑی مت پینا یہ نقصان دہ چیز ہے اور بیٹے ہی سگریٹ جلوا کر کے آپ اس کو منگوا رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں کیا بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں نہیں بچے کی بری تربیت کر رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے بیٹا دیکھتا ہے ساری چیزوں کو بیٹا نقل کرتا ہماری اس لیے بچے کو جب مسجد میں لاتے ہیں باپ رکو میں جاتا بیٹا بھی رکو میں جاتا ہے. باپ سجدے میں جاتا ہے بیٹا بھی سجدے میں جاتا ہے بیٹے کچھ نہیں معلوم اپنے باپ کی نقل و حرکت کر رہا ہے وہ. میرا باپ جیسا کر رہا وہ اسی میں کر رہا ہوں آتا قرآن لے کر کے بچہ بھی جاتا ساتھ میں کرتا ہے اس لیے میرے بھائیو عمولی نمونہ بننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمولی نمونہ بنیں دین پر پہلے ثابت قدم ہوئیے دین پر پہلے قائم رہیے توحید عید و نماز کی پابندی کیجئے اس کے بعد بیٹے کی زندگی میں آم کا اثر ہوگا دبان سے زیادہ کردار کا اثر ہوتا ہے اور سے زیادہ عمل کا اثر ہوتا ہے عملی نمونہ بنے اولاد کے لیے بچوں کے لیے تب جا کر کے ہماری تمام چیزوں کا اثر ہوگا بچے کی زندگی میں ہم عملی نمونہ کے بجائے ان کے لیے برائی میں جانے کا ذریعہ اور سبب پر جاتے ہیں بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے بچوں کے سامنے اپنی بیوی بی بی کو ماریں گے اب ظاہر بات ہے بچہ جب بڑا ہوگا تو ہی کرے گا اتنے بچے ہیں ان کے ماں باپ کے درمیان اختلافات ہے لڑائی جھگڑا ہے بچہ کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا ہمارے ماں باپ کا جو حال ہے ہمارا بھی حال وہی ہوگا بچی بھی کہتی میں شادی نہیں کروں گی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا دیکھتی ہے بڑی آنکھوں کے سامنے کہ میری ماں کو مارا جا رہا ہے دونوں میں اتفاق نہیں ہے है دس سال ہو گئے دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے بات چیت رہی آپس میں اختلاف ہے لڑائی جھگڑا ہے انتشار ہے گھر کے اندر اولاد یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے عملی نمونہ بنے اپنے اخلاق اور کردار سے ان کے لیے نمونہ بنے زبان سے زیادہ اثر نہیں ہوتا اتنا زیادہ انسان کے کردار اثر انداز ہوتا ہے تو عملی نمونہ بننے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی کو مسجد میں پہلے آئیے آپ مسجد میں نہیں جا رہے بچے سے کہہ لو جاؤ مسجد کے اندر سب اور سب جو ہے نہیں تمہاری چھوٹنی چاہیے پہلی سب تک نہیں چھوٹنی چاہیے اور خود آپ بعد میں آتے ہیں لیٹ آتے ہیں یا خود آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ ہم بچوں کے لیے نمونہ ہیں بچہ ہماری خدا کرتا ہماری نقل کرتا ہے اس لیے عملی نمونہ بنے بچوں کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ شاۃ السلام نمونہ بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا, کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اسلم رب العالمین الصلم سرمد الربی عالمین بس اللہ کا حکم آ اللہ کے سامنے سر جھکا دیا اللہ کی تمام باتوں پر عمل کرنا جو ہے اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ہمیں بھی اپنی نمونہ بننا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے غلط نمونہ بن جائیں اس لیے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے آخری چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ماں باپ کے خدمت گزار بنیں ماں باپ کی عبادت جو ہے تا ماں باپ کی باتوں کو ماننے والا خدمت گزار بنے ہم ماں باپ کا ادب احترام کریں بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے بچہ دیکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں باپ مشرق ہے لیکن پھر بھی مخاطب کرے یا آبی ہے میرے ابو جان ہے میرے پیارے ابو جان اگرچہ باپ مشرک ہے اس کا ادب کرنا یا اس کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے دین کے تعلق اس کی بات نہیں مانی لیکن دنیاوی حوالے سے ماں باپ کے ساتھ انسان کو حسن سلوک سے پی پیش آیا اللہ رب غلامی نے ہمیں حکم دیا پرانے کریم کے اندر کہ وہ صاحب ہو مافی دنیا معروف ہے دنیا کے لحاظ سے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو دنیا کے لحاظ سے لیکن دین کے لحاظ سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ تعالیٰ مخلوق دل کی معاشی دکھا لے جہاں اللہ کی نہ فرمانے ہو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن دنیا کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے اچھے طور پر پیش آنا ہے تو اگر ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کا کتنا بڑا حق ہوگا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کسی کے ماں باپ مشرق ہیں اس کے باوجود اللہ کہتے ہو صاحب و مافی دنیا معروفہ دنیا کے لحاظ سے ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں توحید عہید ہے پریں سنت پرھیں ان کا کتنا درجہ ہوگا اللہ نے ہمیں گفتگ کہنے سے ڈانٹنے سے بلند آواز سے بات کرنے سے منع کیا اگر آپ اپنے اولاد کے سامنے ماں باپ کو ڈانتے ہیں جھڑکتے ہیں اور ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا حق نہیں دیتے تو اولاد بھی بڑے ہونے کے بعد کو نہیں دے گی یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کے لیے عملی نمونہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نمونہ تھے باپ مسلم کافر ہے بتوں کا بنانے والا بتوں کو بیچنے والا سوداگر ہے بتوں کا لیکن پھر بھی میرے بھائیوں جب بھی سامنے آتے ہیں اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کو پیار سے بلاتے ہیں میرے پیارے جہاں اپلو چاہ اس طریقے سے بلاتے ہیں اور دنیاوی جو چیزیں ہیں جو اللہ ان کو دے رکھی وہ تمام چیزوں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے درس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ اپنی زندگی میں اولاد کے لیے ہم بہترین نمونہ بنے اگر اپنی زندگی میں باپ اولاد کے سامنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے یہ بہت ہوتا ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے اولاد کے سامنے ماں باپ جو ہے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے انہیں ڈانٹتے بھی ہیں اور اس طریقے سے وہ ایسا بھی ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں چھٹی کاٹنے کے لیے اپنے ماں باپ سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو سالوں سال کدھر سال جاتے ہیں ماں باپ سے بات چیت نہیں کرتے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے میرے بھائیوں ساری چیزیں غلط رہی ہیں شریعت اس سے بری ہے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو بھی دنیاوی چیزوں ان, ان کا خیال رکھیے ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کبھی بھی ان کے ساتھ سامنے کوئی آپ ایسی بات نہ کریں جو ان کو تکلیف پہنچائے بلند آواز میں بات نہ کریں اور اس طریقے سے ان کا دب احترام کریں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں یہ ساری چیزیں میرے بھائیو حسب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ساری چیزیں درس ملتی ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر ملامین ہمیں ان تمام چیزوں کو عمل کرنے کی تحفے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کو حقوق ادا کرنے کی توفیق دی اللہ ہمیں عملی نمونہ بنائے اپنی اولاد کے لیے اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو سب کو ہماری ضروریت کو توحید پر سنت پر سلم سالین کے عقید اور مرحذ پر قائم رکھے آمین رب العالمین بارک اللہ علیہ فرقان عظیم ونفان ذکر حقیق الکریم اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد ايها الافاضل الكرام قد تحدثت في الموضوعات الماضيه عن رسول القيم اولادي على الواقع عمل الوالدين في ضوء سيره ابراهيم عليه السلام وقد ذكرنا اربع امور ونذكر في هذه الوجاهه البقيه حضرتي ناخذ آه منها من سيره ابراهيم عليه السلام منها الدعاء للأولاد لاستنعب الشيء قال إبراهيم عليه الصلاة في دعائه ربي واجن ابني وبني نعبد الأسلام ربي إنهن أضعنا كثيرا من الناس وقال يقمال لابنه وميئذه يا ابني لا تشيك الله إن الشرك لدو المنظيم وكذلك أخذهم لأداء الآمان سالحا يقول سبحانه وتعالى وإذ يرفو إبراهيم القواحد ابن الغين وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت سيد العالم. فابراهيم عليه الصلاة السلام اشرك ولده ابن اسماعيل في هذا العمر المبارك في بناء الكعبة. وكذلك اخذوا رأي والمشورة منهم. قال ابراهيم يا ابني اني ارى في المنام. إن اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابني فعل ما تؤمر ستجدني ستجدني ان شاء الله من الشامرين. وكذلك وصيت لهم الاستقامة على الكبير والصراط المستقيم والتوحيد والسنه قال إبراهيم في وصيته لابنائه ووصى بها ابراهيم بني وياقوب ويا بني ان الله اصطفى لك الدين فلا تموت الا وانت مسلم فانتم مسلمون وكذلك انكر لهم سبح قال لا سبحانه ان قال رب اسلم قال اسلمت رب العالمين هذه بعد الدروس التي نأخذ من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا وصلوا وسلموا على خلق الخبرية اللهم صلوا وسلم على أبدك ورسولك محمد وارضا اللهم عن خلفاء الأربع عن بكر وعبرا ووثمان وعلي وعن سائر السحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين وعن معهم بأفريكا وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام واجبر المسلمين اللهم اعز الاسلام واجبر المسلمين واد ابن الشرك والمشركين وتدمير اعداء الدين واحمي حوزة الدين واالق بين قلوب المسلمين واجعل اللهم هذا البلد المبارك بلدا تويد وسنته الانسانيه امنا مطمئنا رخاء سخان وسائر بلاد المسلمين يا ربنا العالمين اللهم اقصر رادينا الذي واسط امرنا وعصر إلنا دنيانا التي فيها مآسنا وعصر إلنا آخرتنا التي إليها مآذنا واجل حياتنا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفسنا تقواها وذكها أن تخير وانذكاها أن توليها ومولاها اللهم إنا نسلق الهدى والتقى والأفاف بالضنع يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واخنى النار وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وسحبه المعين وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر اشهد الله اله الا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح